كتاب الصلاة أول وقت الفجر إذا تلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تتلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صار زل كل شيء مثليه سوى فائزوال وقال ابو يوسف ومحمد فار ظل شيء آج ہم کتاب شروع کر رہے ہیں بھئی اس سے پہلے صاحب خدوری نے آپ کو نجاستوں سے پاکی کا طریقہ سکھلا دیا بھائی نجاست چاہے وہ حکمی ہو یا حقیقی ہو سارا بیان ہو گیا وضو وسل وغیرہ کا طریقہ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ اب نماز کے بارے میں بیان کریں گے جو کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے تو اس لیے طہارت کے بعد اب سوال ذکر کر رہے ہیں بھائی تو سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ذکر کریں گے آج بھائی کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا فلا الفجر الثانی فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے اذا طلع الفجر الثانی جب فجر ثانی فلو ہو جائے بھائی فجر ثانی کیا ہو جائے بھائی آپ نے سنا ہوگا صبح کاضب اور صبح صادق ب تو اول وقت یہ فجر ثانی جب طلوع ہو جائے یعنی جب صبح صادق طلوع ہو جائے بھائی یاد رکھو اگر کبھی آپ افق کا افق کہتے ہیں بھائی آسمان کا جو کنارہ ہے زمین کے ساتھ جو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے مشرق کی طرف آپ افق کے کا مشاہدہ کریں بھائی تو صبح بھائی فجر کے وقت بھائی سب سے پہلے اس طرف رات ہی پہلے تاریکی چھائی ہوئی تھی پھر اس طرف تھوڑی سی روشنی دکھائی دے گی بھائی اور یہ روشنی جو ہوگی ستون کی طرح ہوگی بھائی جیسے ستون سیدھا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح بھائی سفید کچھ روشنی نظر آئے گی اسے صبح کاضب کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں صبح کاجب کہتے ہیں سارا کنارا افوک کا روشن نہیں ہوگا بلکہ یہ کس کی طرح ہوگی ستون کی طرح بھائی اسے صبح کاضب کہتے ہیں یا فجر اول کہتے ہیں اور اس کی یہ کچھ دیر کے لیے یہ روشنی رہے گی پھر اسی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے بھائی پھر اس کے کچھ دیر کے بعد بھائی پھر آسمان کے کنارے پر مشرق کی طرف پھر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور یہ روشنی چوڑائی کی صورت میں ہوتی ہے یعنی سارا کنارہ کیا ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے پہلی کس کی طرح تھی کی طرح بھائی اور یہ کس طرح ہوگی چوڑائی میں سارا کنارہ بھئی اور پھر پھر دوبارہ کیا ہی نہیں آئے گی اب روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی آہستہ آہستہ یہ ہے صبح صادش مولانا یہ ہے فجر ثانی بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو فجر کی نماز کا اول وقت یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے صبح صادش سے نہیں ہوتا بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا عیدا الفجر الثانی فجر کی نماز کا اول وقت جو ہے جب فجر ثانی طلوع ہو جائے بھائی فجر ثانی کیا معنی خود صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ المعترض ہے جو معترض ہو چوڑائی میں ہو پھیلی ہوئی ہو فل افقی افق کس کو کہتے ہیں بھائی آسمان کا کنارہ بھائی سمجھ میں جو زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی سفیدی ہوتی ہے اور میں نے بتلایا یہ پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے جبکہ صبح کاغذی کیا تھی وہ روشنی تھوڑی دیر ہوئی اور پھر ختم ہو گئی تھی تاریخی چھ اس وقت یہ اول وقت ہے فجر کا یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا مانا جیسے چوڑائی میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی ہوئی فجر کا وقت شروع ہو گیا آخر وقت مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ اور اس فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے جب سورج طلوع ہو جائے گا فجر کا وقت کیا ہوا ختم ہو گیا سورج کا تھوڑا سا کنارہ بھی نکل آیا بس بھائی فجر کا وقت کیا ہوا ختم ہو گیا تو یہ نہیں کہ پورا سورج نکلے گا پھر ختم ہوگا نہیں بھائی تھوڑا سا کنارہ نکل آیا نظر آنے لگ پڑا بس فجر کا وقت ختم ہوا تو کہتے ہیں اب آخر وقت ہا اور فجر کی نماز کا آخری وقت جو ہے مالمتا شمس جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے وہ اول وقت شمس اور ظہر کی نماز کا اول وقت ہے جب سورج ڈھل جائے سجد سورج کیا ہو بس دیکھیں سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے یا یعنی سر کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر کس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے مغرب کی طرف وہی پہلے بلندی کی طرف تھا اب مغرب کی طرف سفر یعنی نیچے اترائی کا سفر شروع ہو گیا اس کا تو یہ جو سورج عین سر پر جس وقت آ جاتا ہے بھائی اس سے جب آگے نکل جائے تو ہم کہیں گے سورج ڈھل گیا بھائی سورج کیا ہوا ڈھل گیا بھائی سورج ڈھل گیا تو پہلے سائے سورج مشرق سے نکلا تھا تو سائے کس طرف تھے مغرب کی طرف پھر یہ سر پر آ جائے گا اور پھر یہ جب مغرب کی طرف جائے گا تو سایہ کس طرف آ گیا تو بس یہ سایہ آئیں جب اب کس طرف آ جائے مشرق کی طرف آ جائے, جائے بھائی معمولی بھی بس تو ہم کیا کہیں گے سورج ڈھل گیا ہے تو یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا جیسے سورج کو زوال ہوا فوراً وقت ظہر کا شروع ہو گیا تو کہتے ہیں وہ اول وقت ظہری شمس اور ظہر کی نماز کا پہلا وقت جو ہے جب سورج ڈھل جائے وہ آخر وقت ہا اور اس کا آخری وقت آئندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک ذل کل شہ مسلے ہی جب ہو جائے فار جب ہو جائے ذیل کل شع سایہ ہر چیز کا ذیل کہتے ہیں سائے ہو گئی جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا مسلے اس کے دو مسل مالا نا مس تھا یہ مارا نا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا مسلے اس کے دو مثل ہو جائے یعنی دگنا ہو جائے سوا فی ا زوالی علاوہ فہ اے زوال کے بھائی علاوہ فہ اے زوال فیب سائے کو کہتے ہیں زوال کے سائے کے علاوہ اس کا سایہ کتنا ہو جائے اس کے دو مثل ہو جائے بھائی دیکھو سائے کے دو نام آ گئے ایک دل اور ایک فیب سورج کا سایہ زوال زوال کے بعد جو ہے یہ فہ کہلاتا ہے اور زوال سے پہلے زل کہلاتا ہے بھائی اچھا تو دو نام یہاں پر آئے مولانا ایک زل اور ایک فہ زل وہ سایہ جو زوال سے پہلے پہلے ہو گئی وہ کیا کہلاتا ہے زل کہلاتا ہے اور فہ وہ سایہ جو زوال کے بعد ہو مانا نا وہ فہ کہلاتا ہے لیکن زوال کے بعد بھی کبھی کبھار دل کہہ دیتے ہیں بھائی سمجھ آیا تو امام صاحب فرماتے ہیں بھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دگنا ہو جائے علاوہ زوال کے سائے کے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے اس کے بعد اب کا وقت کیا ہو گیا ختم ہو گیا اثر کا وقت شروع ہو گیا جبکہ صاحبین صاحب رحمہ ملا فرماتے ہیں جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے فے کے زوال کے فہ زوال کے علاوہ بھائی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی آپ ایک لکڑی سیدھی زمین میں گاڑ دیں بھائی مثلاً وہ لکڑی ہے چار فٹ کی بھائی اب سورج مشج سے نکلے گا تو اس لکڑی کا سایہ مغرب کی جانب ہوگا اور کافی لمبا ہوگا سورج جوں جوں بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ عین سر پر سورج آ جائے گا اس وقت لکڑی کا جو سایہ ہے یہ فہ زوال کہلاتا ہے بھائی کیا کہلاتا ہے جب سورج سر پر آ جائے اس وقت جو لکڑی کا سایہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا فہ زوال بھائی فہ زوال اب آپ اس کی پیمائش کر لیں والا نا مثلاً چار فٹ کی لکڑی تھی اس وقت سایہ ہے مثلا چار انچ بھائی سایہ چھوٹا ہوگا بھئی کتنا سایہ ہے چار انچ کا اب یہ جیسے یہ سایہ مشک کی طرف ہوا فوراً کیا کہیں گے ہم سورج ڈھل گیا ہے سورج کو زوال آ گیا بھائی اب کون سا وقت شروع ہو گیا زہر کا وقت اور اب زہر کا وقت چلتا رہے گا جب تک کہ اس لکڑی کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے علاوہ فہ زوال تو یہ لکڑی تھی مثلا زمین سے اوپر چار فٹ ہے بھائی زمین سے اوپر کتنی ہے چار فٹ اور چار فٹ اس سے دگنا سایہ ہو جائے کتنا ہو گیا آٹھ فٹ اور سات و فہ زوال کو بھی جمع کرو کتنا ہو گیا آٹھ فٹ چار انچ تو اس لکڑی کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے علاوہ فہ زوال کے تو فیعے زوال کے علاوہ دگنا ہو اور سات کو بھی ملاؤ تو جب اس لکڑی کا سایہ آٹھ فٹ چار انچ ہو جائے گا یہ زہر کا آخری وقت ہے یہ ختم ہوا مرانا اس سے آگے وقت وہی وقت کیا ہو جائے گا بات سمجھ میں آگے سب کو تو فیل زوال کے علاوہ کا یہ مطلب ہے یعنی اس کے علاوہ دگنا ہو ورنہ تو آٹھ فٹ بھی سایہ کیا ہو گیا تھا دگنا لیکن ابھی زہر کا وقت باقی ہے زوال کو ہم نے جمع نہیں کیے اس کے ساتھ وہ بھی جمع کر دو تو کتنا ہو گیا آٹھ فٹ چار یہ آٹھ فٹ سے لے کر چار انچ تک ابھی سایہ اور لمبا ہوگا اتنا وقت ابھی بھی باقی ہے پھر جب آٹھ فٹ چار انچ ہو جائے سایہ تو ہم کیا کہیں گے زہر کا وقت یہ پورا ہو گیا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وہ آخر وقت ابھی حنیفت اللہ تعالی اور ظہر کی نماز کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحم ہوا کے نزدیک اذا ہی سوا پے زوال جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا اس کے دو مثل علاوہ پہ زوال کے علاوہ زوال کے سائے کے محمد الرحم اللہ شہ مسلح <تصفيق> یہ تو امام صاحب کا قول تھا وہ کیا فرماتے ہیں فیض زوال کے علاوہ کتنا ہو جائے سایہ دو <تصفيق> مثل ہو جائے دگنا ہو جائے لیکن صاحب فرماتے ہیں، نہیں فیض زوال کے علاوہ ایک مثل ہو جائے بس یہ کیا ہے ظہر کا آخری وقت ہے سمجھ میں آئے تو یہ جلدی ہو جائے گا ذرا تو وہ فرماتے ہیں ادا فارض الق الش مثلا جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل بھائی اس کے ایک مثل ہو جائے اور اس ساتھ وہ فیضوال بھی ہو جائے گا بھائی وہ اول زہر مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو بھائی آسر کا وقت جب سایہ دو مسل ہو جائے علاوہ ہے زوال کے تو اس وقت آسر کا وقت پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا بھائی اس کا تو صاحبین فرماتے ہیں جب ایک مسل ہو جائے علاوہ اے زوال کے تو پھر زہر کا وقت ختم ہو جائے گا بھائی ختم تو کی نماز مولانا کس وقت پڑھی جاتی ہے بھائی آج کل بھائی یہ کتنا سایہ ہوتا ہے اس وقت دو مثل ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی دو مثل ہوتا ہے لیکن ایک مثل کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی مجبوری وغیرہ کی وجہ سے تو پڑھ سکتے ہیں بھائی اس وقت بھی ہاں بہتر یہ ہے کہ اسی وقت پڑی جائے لیکن مثلا اگر آپ سفر میں ہیں یا کہیں ہیں اور ایک مثل کے بعد جو ہے مثلا گاڑی کہیں رک جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر اصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی اثر کی نماز بہتر تو یہ کہ اس وقت میں ہو لیکن ایک مثل کے بعد بھی جائز ہے بھائی اول وقت العصری ادا خراجہ وقت قلعین اور اثر کی نماز کا اول وقت جو ہے ادا خراجہ وقت جب نکل جائے ظہر کی نماز کا وقت قولین دونوں قولوں پر دونوں قولوں کے مطابق بھائی جب ظہر کا جب ظہر کا وقت نکل جائے بھائی تو پھر کیا ہوگا اثر کا وقت شروع ہوگا بھائی, بھائی, بھائی دونوں قولوں کے مطابق, جلو جلو جلو جلو بھائی بھائی قولوں کے مطابق یعنی امام صاحب کے نزدیک کب شروع ہوگا آسر کا وقت اور صاحبین کے نزدیک ہاں اس کے بعد شروع ہو جائے گا ظہر کا وقت یہ مسئلہ سمجھ میں آیا وہ آخر وقتی ہا مالم تور اور آخری وقت جو ہے عصر کی نماز کا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا بھائی ختم ہوا بھائی یاد رکھو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے بھائی سورج پر ویسے ہم نظریں نہیں جما سکتے لیکن عین صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت آپ آرام سے سورج کو دیکھنا چاہیں تو اس پر نظریں جما کر اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ جاتی ہے پھر اس پر نظر جمانا ممکن نہیں رہتا اسی طرح شام کے وقت بھی ہوتا ہے بھائی سورج پر نظریں جمانا ممکن نہیں ہوتا لیکن پھر جوں جوں بالکل کنارے کے قریب ہو جاتا ہے سورج تو ایک وقت آتا ہے کہ اب اس پر آرام سے نظریں ٹھہر جاتی ہیں اس کا رنگ سرخی مائل اور زرد ہو جاتا ہے بھائی تو یہ وقت جب سورج کا رنگ بدل جائے اس پر آنکھیں جماؤ تو آنکھیں نہ چنیائے بلکہ نظر جم سکے اس پر ٹھہر سکے تو یہ وقت ہے تو ابھی آسر کا لیکن اس وقت نماز پڑھنا مکروف ہے بھائی تو اس سے پہلے پہلے نماز پڑھی جائے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جب سورج کا اسی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی درست نہیں ہے بھائی نماز کا پڑھنا جب وہ سورج بلند ہو جائے اس پر نظر نہ جمتی ہو تو اس وقت پھر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے یا قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے سمجھ ہے تین وقت ایسے ہمارا نا اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو ایک سورج جب غروب ہو رہا ہو اور ایک جب سورج عین سر کے اوپر ہو ان تین اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں اس وقت ان وقتوں میں قضا نماز بھی نہیں بڑی صحیح اور سرز تلاوت بھی نہیں صحیح نوافل بھی نہیں صحیح سنتیں بھی نہیں صحیح بھائی ان میں نہیں پڑھنی چاہیے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ہاں ان کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل یا سنتیں تو مکرو ہیں لیکن خزا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے مثلاً جب فجر طلوع ہو گئی تو سورج نکلنے تک نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی اس وقت نوافل نہیں دے ہاں خزاں نمازیں پڑھ سکتا ہے اس وقت فجر ثانی سے لے کر کب تک کلوئے شمس پر اس وقت میں صرف بھائی وہ دو سنتیں پڑھے اور دو فجر کے فرض پڑے گئی اور نوافل وغیرہ نہ پڑھے بھائی ہاں اگر قزا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بھائی سرجۂ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسی طرح جب آخر کی نماز پڑھ لے تو کی نماز کے بعد بھائی نوافل پڑھنا درست نہیں بھائی نوافل نہ پڑھے اس وقت ہاں قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن کب تک جب تک سورج کا رنگ ابھی بدلا نہ ہو اس سے پہلے پہلے تک تو کہتے ہیں بھائی آخر وقت مالم تغربی الشمس اور اثر کی نماز کا آخری وقت جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے وہ وقت المغرب اذا غربت الشمس اور مغرب کی نماز کا اول وقت جو ہے جب سورج غروب ہو جائے سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا وہ آخر وقت مالم تغرب الشفق اور اس کا آخری وقت کون سا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے بھائی مغرب کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے بھائی بھائی شفق کس چیز کا نام ہے دیکھیے بھائی کہتے وحول بیاب الدی یورافل بعد حمرتی شفق وہ سفیدی ہے جو دکھائی دیتی ہے پھر افق افق میں آسمان کے کنارے میں بادل خمرتی سرخی کے بعد بھائی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان کا یہ کنارہ سرخ رہتا ہے تھوڑی دیر تک اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے کچھ بھائی تو اس کچھ دیر تک پھر یہ سفیدی رہتی ہے پھر یہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے اور تاریخی چھا جاتی ہے بھائی کنارہ سیاہ ہو جاتا ہے ترتیب سمجھ میں آئی سورج غروب ہونے کے بعد بھائی یہ آسمان کا کنارہ مغرب کی طرف پہلے کس طرح دکھائی دے گا سرخ پھر تھوڑی دیر تک یہ رہے گا اس کے بعد سفیدی پھر یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے پھر سفیدی ختم ہو جائے گی اور سیاہی تاریکی چھا جائے گی بھائی تو آپ یہ جو افق پر سرخی یا سفیدی تھی اسے شفق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شفق شفق صاحبین آگے ذکر ہو رہا ہے قول بھائی صاحبین فرماتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے شفق اس چیز کا نام سرخی کا نام ہے تو مغرب کی نماز اس وقت تک پڑھے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے تو معلوم بہت تھوڑا سا وقت ہے معلوم ہوا <سرخ> بھائی شفق چند منٹوں کے لیے وہ سرخی چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے بھائی چند منٹوں کے لیے تو وہ کہتے ہیں شفق اس سرخی کا نام ہے تو یہ آخری جب یہ شفق ختم ہو جائے گی مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے سفیدی کا نام اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے اور وہ کافی دیر تک رہتی ہے وہ فرماتے ہیں اس کا نام شفق ہے اور جب تک یہ شفق یہ سفیدی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ملے ہے ملے جب یہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا سمجھ میں آیا اور اسی پر فتوا مالانا سمجھ میں آیا تو امام صاحب کے قول کو پسند کیا علماء نے زیادہ اسی کی طرف گئے ہیں شفق کس چیز کا نام ہے سفیدی کا نام ہے اور یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد تقریباً کوئی گھنٹے بعد جا کر ختم ہوتی ہے گھنٹہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے بھائی ڈیڑھ گھنٹے تک بعض اوقات تب جا کر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر عشا کا وقت شروع ہوتا ہے تو لہذا اس وقت میں بھی اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو ادا کہیں گے اسے قضا نہیں ہے. ہاں یہ بہتر نہیں ہے پڑھنی تو کس وقت چاہیے اول وقت, وقت میں پڑھنی چاہیے جب بھی سرخی بھی ہے لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے کبھی تاخیر بھی ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے بلکہ اس وقت کے اندر کیا کر لیں ادا کر لیں یہ ادا ہے قضا نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ اول تک شفق غائب نہ ہو جائے وہ شفق کس کو کہتے ہیں اب دو قو ذکر کر رہے وہی ابھی حنیفت رحمہ الله امان صاحب کے نزدیک وہ سفید ہے الذي یوراف جو, جو کہ دکھائی دیتی ہے فی الفقی افوق میں آسمان کے کنارے میں بعد فمر کس کے بعد سرخی کے بعد وقال ابو یوسف محمد صاحب فرماتے ہوا شفق کیا ہے وہ سرخی ہے جی تو ان کے نزدیک معلوم ہوا اس قول کے مطابق مغرب کا وقت بڑا قلیل ہے اور امام صاحب کے مطابق طویل ہے خطرے بھائی وہ اول وقت عشا عیدا غاب شفق اور عشاء کا اول وقت ہے جب شفق غائب ہو جائے بھائی جب شفق کیا ہو غائب ہو جائے وہ آخر وقت یہاں مالمیت لوف رستانی اور عشاء کی نماز کا آخری وقت بھائی مالمیت لفج رستانی جب تک کہ فجر ثانی طلوع نہ ہو جائے جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک عیشا کی نماز کا وقت ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی لیکن نصف لہر سے پہلے پڑھنی چاہیے عیشہ کی نماز بھائی نصف لہر سے پہلے بھائی اول وقت دل وطری بادل عیشائی بھائی یہ تو فرض نمازوں کا بیان ہوا ساتھ ایک نماز واجب بھی ہے بھائی ویتر اب اس کا بھی بتلا رہے ہیں اول وقت الفطر عائشہ اور بطر کی نماز کا اول وقت جو ہے عشہ کے بعد ہے عشاء کی نماز کے بعد بس سہنے یعنی عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بطر پڑھے جائیں گے اس سے پہلے نہیں تو جب عشاء کی نماز پڑھ لے گا تو فوراً بھی طرف پڑھ سکتا ہے اس کے بعد بھائی وقت شروع ہو گیا اس کا وہ آخر وقت یہاں مالمیت لو فجر اور اس کا آخری وقت جو ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے بھائی فجر طلو نہ ہو یہ تو ان کے اوقات تھے نمازوں کے اوقات بھائی ان اوقات میں پڑھی جائیں گی تو یہ ادا ہیں قضا نہیں بھائی آپ مستحب اوقات کون سے ہیں بھائی کہ جن میں ادا کرنا پسندیدہ ہے بہتر ہے بھائی ثواب زیادہ ہے وہ بتلا رہے ہیں وَيُصْتَحَبُ الْإِصْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْعِبَرَادُ بِالزَّهْرِ فِالصَّيْفِ اور مستحب ہے مستحب کون سا, کس کو کہتے ہیں بھئی کونسا عمل وہ عمل جس کے کرنے پر تو ثواب لیکن نہ کرنے پر گناہ کوئی نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے مستحب یہ جی, نہیں یعنی پسندیدہ ہے بہتر ہے وہی استحب الفار اسفار کا معنی روشن کرنا اصفرفر اسفار کا مانا روشن اور مستحب ہے روشن کر نابل فجری فجر کے میں بھائی نماز فجر روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے بھائی اول جب افق پر صبح صادق کو آپ نے دیکھ لیا بھائی صبح صادق میں وہ روشنی پھیل گئی افق پر تو تاریخی چھائی ہوتی ہے ہر طرف بس وہ کنارا ہلکا سا سفید ہو گیا بھائی تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن پسندیدہ کیا ہے اس وقت پڑھے یا جب ذرا کچھ روشنی ہو جائے بھائی جب روشنی تھوڑی سی ہو جائے تو یہ مستحب ہے مولانا اور مستحب ہے جی اس فار بئی روشن کرنا بل فجری فجر کی نماز میں ٹھنڈا کرنا بل ظہری اور ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کرنا پھر سیفی گرمیوں کے اندر بئی سیف گرمیوں کو کہتے ہیں وہ تقدیمہ اور اس کو مقدم کرنا پھر شتا سردیوں میں بئی بھائی گرمیاں گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز ذرا تھوڑی سی دیر سے پڑھنی چاہیے جب سورج کی تپش کم ہو جائے بھائی سورج کی تپش کیا ہو آمد. کم ہو جائے عین ایر پہ سورج ہوگا بھائی اپنے اس کی تفش عروج پر ہوگی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ڈھل جائے گا تو اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے اس کی تپیش میں بھائی تو تھوڑی سی تاخیر ہو یہ معنی ہے بول ابرادی ظہر کا کیا مانا زہر کا ذہر ذرا تھوڑا ٹھنڈا تو سمجھ میں ہے مطلب سورج ڈھلتا ہے بارہ سوا بارہ بجے بھائی لیکن نماز کتنے بجے ہم جا کر پڑھتے ہیں ڈیڑھ بجے جا کر پڑھتے ہیں تو یہ تاخیر کی کچھ شدت میں اس سے کمی آ جاتی ہے اور ٹھنڈا کرنا ظہر کو پھر سیفک گرمیوں کے اندر تو گرمیوں میں اس طرح کرے و تقدی فی شی اور سردیوں میں کیا کرے ذرا مقدم بھائی شمس اور آسر کو معفر کرنا مستحب ہے معلم تغیر شمس جب تک یہ سورج بدل نہ جائے بھائی میں نے بتایا جب سورج بدل جائے گا بھائی اب کیا ہو گیا اب بھی آثر کی نماز آپ پڑھیں گے بھائی ہے تو آثر کا وقت نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو ہے بھائی نماز کیا ہے مکرو ہے اس سے پہلے, پہلے پہلے پڑھے سورج بدلنے سے پہلے شمسر کو مؤخر کرنا جب تک کہ سورج بدل نہ جائے متغیر نہ ہو جائے و تاجر المغربی اور مغرب میں جلدی کرنا بھائی سورج غروب ہوتے فورن کیا کرنی چاہیے مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے اس کا جی صاحب کے قول کے مطابق تو وقت ہی بہت تھوڑا بنتا ہے بھائی تاخیر العشا علامہ قبل سلوس اور موخر کرنا عشاء کو سلوس لیل سے پہلے تک بھائی رات کے ایک تہائی سے پہلے تک عشاء کو کیا کرنا چاہیے موخر کرے بھائی رات کے تین حصے کر دیں مثلاً رات کتنے نو گھنٹے کی ہے تو کتنے گھنٹے کا سلوس ہوا تین گھنٹے بھئی تو بس سلوس تیسرا حصہ حساب کر لو اس تیسرے حصے سے پہلے تک اسے موخر کرنا چاہیے اس سے زیادہ موخر نہیں کرنا چاہیے تاخیر العشا علا ماقبلہ سلو سل اور عشاء کو موخر کرنا سلوس لہل سے پہلے تک وہی استحبری وطر میں جو عادی ہے رات کی نماز کا علی فا کے معنی ہے کسی چیز سے مانوس ہونا بھائی کسی چیز کا عادی ہونا وہ شخص جس کو عادت ہے سولاۃ اللیل کی فلات اللہ سے تحجد مراد ہے بھئی وہ شخص جسے تحجد, تحجد کی عادت ہے اس کے لئے ویتروں میں مستحب کیا ہے کہ ایو آخر الویترہ الى آخر اللہلی کہ ویتر کو کیا کر دے موخر کر دے الى آخر اللہلی کب تک آخری وقت آخر اللہل تک بھئی یعنی جہاں جس وقت تحجد پڑے گا تو تحجد کے بعد اسے ویتر پڑھنے چاہیے بھئی تحج کس وقت پڑے جائیں گے بھائی آخر لے لے پڑے جائیں گے نا تو وطر کو بھی اس وقت تک موخر کر دے اور تحجد کے بعد پڑھے بھائی وہی لم یسق بل انتباہی اوتارا قبل نومی اور اگر اسے یقین نہ ہو بلا بیدار ہونے کا اوترا قبلا نومی تو وطر پڑھ لیں نو سونے سے پہلے بھائی بھئی ویتر کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا تو جسے جس کو تحجد کی عادت ہے تحجد کے لیے اٹھتا ہے اسے یقین ہے میں اٹھ جاؤں گا تحجد کی نماز کے لیے تو ویتر کو موخر کر دے اور جب تحجد پڑھے تو اس کے بعد کیا پڑھ لے بتر پڑھ لے اور جسے یقین نہیں, ہے کہ نہیں میری آنکھ کھلتی ہے اعتماد نہ ہو یقین نہ ہو بن بیدار ہونے کا اوترا قبل النومی تو بتر پڑھ لے سونے سے پہلے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام